الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أعوذ بالله الشميل لي من الشيطان الرجيم وقل نحبتوا منها بعدكم لبعد أدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ <الْإِلَحِي> اللہ رب العزت نے ہمارے بابا آدم علیہ خلاط والسلام کو پیدا فرمایا جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے ان کی زوزہ ان کو جنت میں داخل کیا اور یہ بھی بتا دیا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے تم سے دشمنی کو کث نہیں چھوڑے گا جس وقت انہوں نے شیطان کے دھوکے میں آ کر بدل بھی ہوکے میں لا کر اس نے کسمیں اٹھائی وکا سما ہوں ماں ان دونوں کے سامنے ان لمنن ناسین میں تمہارا بہت ہی ہمدرد ہوں خیر خاں ہوں تو وہ دانا کھانے پر مجبور کیا جس کے بعد اللہ پاک نے یہ حکم دیا بک کو بھی تو منہا تم سارے یہاں سے اتر جاؤ جنت سے چلے جاؤ با ادم نبا تم میں سے ایک دوسرے کا دشمن ہے شیطان اور اللہ کے نیک بندوں میں اور شیطان کے مرید بندے اور اللہ کے نیک بندوں میں دشمنی قرار پائی بادوم باہد ادو و حقوم سے مستقر روم و متا اللہ اور زمین میں تمہارے لیے مستقر ہے ٹھکانہ ہے اور فائدہ حاصل کرنا ہے ایک وقت سے مقرر کریں تو یہ مار کا اب برپا ہے ہم انہیں میں سے ہیں آدم علیہ خلاط السلام کی اولاد میں سے اور ہماری شیطان سے دشمنی شروع ہو چکی ہے اور ایسی دشمنی ہے کہ یا بنی آدم اللہ کا بد شیتان ان نہ اے بنی آدم شیطان کی عبادت نہ کرنا وہ تمہارا صحیح دشمن ہے کھلا دشمن ایک وہ ہوتا ہے دشمن جو چھپ چھپا کر دشمنی کرے یہ تمہاری کھلی کھلی دشمنی کرتا ہے اس نے قسمیں اٹھائی ہوئی ہیں بدلہ اتار کے چھوڑے گا مجھے پتا ہے کہ یہ وقت جو ہے اس وقت رمضان کے بعد ہر ایک روزے دار کے لیے کھانے کا وقت ہے مگر باہر جب آپ شوق سے بیٹھے ہیں اور بار سننا چاہتے ہیں تو اس کا جواب ان شاء اللہ موجود ہے میں مو کوشش کروں گا کام کی بات کروں اور تھوڑی بات کروں تو کس مختصر کہ شیطان ہمارا دشمن ہے اور اس نے اللہ رب العزت کی عزت کی قسمیں اٹھا کر یہ کہا ہے کہ میں چھوڑوں اور ان میں سے ایک اچھا خاصا حصہ وصول کر کے چھوڑ گا اور اللہ کیا فرماتا ہے اللہ کا الشیطان شیطان کی عبادت نہ کرنا ان نہ ہوں عدو مبین وہ تمہارا کلم کھلا دشمن ہے کیا کبھی آپ نے کسی شخص کو دیکھ کر شیطان کی عبادت کرتا ہوں شیطانی یا ایک فرقہ ہے بہت کم لوگ ہیں جو شیطان کو شیطان کہتے ہیں اس کی باقاعدہ عبادت کرتے ہیں ورنہ لوگ اللہ کی نماز پڑھتے ہیں اللہ کے لیے روزہ رکھتے اور اللہ کے لیے خط کا خیرات کرتے ہیں اللہ کے لیے جہاد کرتے ہیں اللہ کے لیے سب اعمال کرتے ہیں اسی طرح کفار بھی اللہ کے لیے بہت اعمال کرتے شیطان کی عبادت کرنے والا کوئی تو اللہ نے جو اس قدر ہمیں ڈرایا تو وہ اس لیے ڈہرایا کہ اس کی عبادت باہر ہونے والی تھی مالک القل اور معلوم تھا اور ہمیشہ معلوم ہوگا کہ انسانوں میں سے کچھ انسان شیطان کی عبادت کرے گا اور دنیا اسی مارکے کے لیے بنائی گی اگر دنیا میں صرف ایک اللہ ہی کی عبادت ہوتی تو پھر تو مسئلہ بہت آسان تھا مگر امتحان شدید ہے اس لیے کہ اللہ کے ساتھ غیر کی عبادت بھی ہو رہی ہے اور جتنی بھی مخلوق پوجی جا رہی ہے وہ حقیقت سب شیطان کی عبادت ہے کیونکہ ان سب کا استاد ایک ہی ہے ہمارے بابا کا دشمن علیہ سلاق السلام جس نے حسد کی وجہ سے کہ ان کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے انہیں وہاں سے نکلوا دیا بہرحال جو سننا چاہتے ہیں وہ غور تو جن کی طبیعت نہیں اس پر لگ رہی تو قرآن کے بارے میں یہی حکم ہے کہ جب تک دل لگے اسے پڑھو اس وقت دل نہ لگے اس وقت اٹھ جانا چاہیے اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ آدمی کے ذہن میں زبان پر حرکات پر کوئی ایسا معاملہ ہو جائے جو قرآن کے ساتھ یا قرآن کی تعلیمات کے ساتھ سوئے ادبی ہو سنانے والا اور سننے والا جب تک ہم گوشت نہیں ہوں گے آپ سے کچھ حاصل نہ ہوگا کیونکہ یہ سمجھنے والی کتاب ہے سمجھ کر عمل کرنے والی ہے اللہ کے نبی علیہ صلاط وسلام نے یہ کھل کر فرما دیا کوئی کہہ دو ہار ہی سبیلی یہ میرا راستہ ہے ابولہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں آنا اعلیٰ بصیرت اور میں بصیرت پر ہوں آنا محمد اقتاب میں اور میرے متبعین بصیرت اہل ایمان کا زیور ہے اور بصیرت کے بغیر عمل کیے ہوئے عمل ان میں نہ تو ثوات ہے نہ قبولیت کا اچھا انتظام ہے نہ وہ اعمال آدمی کے ایمان کے بڑھانے کا باعث بنتے اور جو سمجھ کر کیا چھوٹا سا عمل بھی ہو اس کی قیمت اللہ کے ہاں بہت اٹھتی سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہ دشمن آج بھی موجود ہے اور اسے مہنت دی گئی ہے علاجوں میں یوواسود اٹھائے جانے کے دن تک یہ ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے یہ اکیلا نہیں ہے اس کے ساتھ بہت بڑی ٹیم ہے اس کی بہت سے شیاطین ہیں یہاں تک کہ فرمایا صحیح بخاری کی روایت ہے کہ تم میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک شیطان ہے جو بسواس ڈالتا ہے پوچھا اللہ کا رسول آپ کے ساتھ تھی فرمائے میرے ساتھ تھی اور میرے والا شیطان مسلم ہو چکا اس کی تشریح محدثین نے یہ کی کہ وہ میرا فرما بردار ہے مجھے وسواس سے ہم کنار نہیں کر سکتا اور ہم سب کے ساتھ اس وقت ایک ایک شیطان ہے اور دو دو فرشتے ہیں یہ ہمارا ایمان ہے اور انشاءاللہ بہت سے فرشتے ذکر خیر سننے کے لیے بھی الحمدللہ یہاں پر موجود ہیں تو یہ فرشتے جو ہیں یہ اللہ کے نیک فالحین بندے ہیں یہ الکا کرتے ہیں نیکی کا تو یہ ایک مہم دنیا میں جاری ہے ایک ٹکر ہے ایک مار کا ہے اور یہ مار کا سرد نہ ہوگا جب تک یہ دنیا ختم نہ ہوگی کانن نہ تو امت اور واشدہ وبا صلی اللہ نبی جین مبشرین و منظرین لوگ ایک طریقے پر تھے آدم علیہ سلاد والسلام کے دنیا پر آنے کے بعد توحید پر سنت پر اور علماء مفسرین کہتے ہیں دس زمانے تقریباً لوگ توحید پر رہے اور سنت پر رہے یہاں تک کہ پھر قوم نوح میں علیہ سلاد والسلام جو کہ پہلے اس قوم نوح اس لیے تھی کہ اس میں نوح مبوس ہوئے اس قوم میں شرک جو ہے وہ دعوت کا شرک شروع ہوا پکار کا شرک یہ پہلا شرک ہے کہ بزرگا دین کے بت بنا کر رکھ لیے کہ ان کی تصویریں دیکھ کر ہمیں اللہ یاد آتا ہے یہ نیک لوگ تھے ود سوا یوس یوک نتر یہ پلتن پاک تھے اس قوم کے قرآن میں ان کے نام آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم ان کی عبادت نہیں کریں گے عبادت کے لائق صرف ربضلال ولی کرام ان کی تصویروں سے ان کی یاد آئے گی ان کی یاد سے اللہ یاد آئے گا اللہ کی یاد سے ہم کامیاب ہو جائیں گے بعد میں نسلیں آئیں انہوں نے کہا نہیں ضرور کوئی بات تھی اگر یہ اللہ نہیں ہے اللہ والے تو اللہ کا غیر بھی نہیں بس وہ بات آ گئی کہ ان سے مانگو ان کو اللہ نے عطائی کر دی ہے یہ چیزیں سب دے دی ہے خزانے ان کے پاس ہیں اصل تو اللہ ہی مالک ہے کبھی بھی مشرکوں نے اللہ کے برابر کسی کو قرار نہیں دیا یہ تو ضرور ہے کہ انہوں نے شرک کرنے کے لیے کئی بابا دادا بنا لیے کوئی بیڑ پار کرنے والا کوئی رسک میں اضافہ کرنے والا کوئی بچہ بچی دینے والا کوئی ملک پر بیٹھ کے اللہ کے مقابلے میں شریعت بنانے والا یا جو اسمبلی وغیرہ کی شریعت یہ بھی تو مابودان باطلہ ہے تو اس طرح ہر ایک کام کے لیے علیحدہ علیحدہ علاح بنائے رب الجلاد والاکرام کو ہمیشہ سپریم پاور اور سپریم اتھارٹی خیال کیا اور کہا کہ یہ اللہ نے ان کو عطا کیے ہیں سب سے فاٹ یہ ایک مالک نہیں ہے اس کے مگر اللہ نے دے دی ہیں ایک وقت مقرر تک ان سے مانگ لو بس وہ مانگنے کا شرک شروع ہو گیا اور وہ آج تک زمین پر ہو رہا ہے اور زوروں اور اس شرک کا رد کرنے والے جو لوگ بھی اٹھے ان کی دشمنی کی گئی یہ دشمنی کا میدان کبھی خرد نہ ہوگا جب تک شرک نہ ختم ہو جائے اور یہی شیطان کی عبادت ہے اللہ تعبد الشیطان المدین تو یہی شیطان کی عبادت ہے ہم جنت سے نکالے گئے ہیں ہم نے جنت دوبارہ حاصل کر لی انشاءاللہ شاء ہماری زندگی کا ہدف یہ ہے اور کچھ ہو نہ ہو دنیا میں بڑے کام کرنے کے ہیں ہم بہت بڑا لمبا چوڑا پروگرام رکھتے ہیں رمضان کے بعد یہ کریں گے اس کے بعد یہ ہوگا بچے کی شادی پڑھانا ہے بچے کی شادی کرنی ہے فلاں فلا یہ کچھ بھی نہ ہو ایک کام ہو جائے کہ ہم جنت کے حصول کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں تو سب کچھ ہو گیا یہ کام سارے اللہ کر دے گا یہ پہلے سے لکھے ہوئے قلم جو ہے وہ لکھ چکے سیاہی خشک ہو گئی جو کام جس طرح ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا ٹھیک ہے ہم اسباب اختیار کریں مگر کولو کے بیل بننے کی اجازت نہیں کولو کا بیل بننا حرام ہے مومن کے لیے مومن دنیا کو دیتا ہے وقت اسباب کے لیے کوشش کرتا ہے یہ اس کے نبی کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ, وآلہ وسلم وہ ہاتھ پر ہاتھ دھر کے سوفیوں کی طرح بیٹھتا نہیں ہے مگر کبھی وہ دنیا کا ہو کر نہیں رہ جاتا تو بس صبح نوکری شام نوکری رات کو نوکری کی فکر بیوی علیحدہ نوکری کر رہی ہے بچے جو ہیں وہ شروع میں اتنی زبردست عجیب و غریب قسم کی تعلیم میں ڈال دیے گئے تھے ان کے پاس قرآن و صنعت کو سیکھنے کا پڑھنے کا جاننے کا وقت کوئی یہ تو کلو کے بیل کی زندگی اصل ہماری زندگی کا ہدف یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اس جنت میں واپس جانا ہے جس سے نکالے گئے جب نکالے گئے تھے اللہ ہمیں لے جائے آمین تو اللہ پاک نے فرمایا تھا سارے سے نکل جاؤ اگر میرے ہاتھ تمہیں ہدایت آئے سمان کا بہایات فلاحم وس نے اس ہدایت کی پیروی کی نہ اسے خوف ہوگا نہ وہ غم ہوگا وہ کام اللہ جینا خالدین جنہوں نے جھٹلایا میری آئے سے اسے کبھی بس وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے تو انبیاء اور اصول کا سلسلہ جاری ہوا سب سے پہلے قوم نوح میں صرف پھوک پڑا یہ پکار کا شرف غیر اللہ کی پکار یہ عطائی والا معاملہ سب سے بڑا شبہ یہی پیش کیا جاتا ہے کہ ہم وہ قوت اللہ کو مانتے ہیں ہم کہتے ساری چیزیں مستقل اللہ ہی کے پاس ہے یہ عارضی طور پر مالک نے اپنے پیاروں کو دے دی یہ ان کاموں پر مقرر کر دیے گئے ایک بڑی موٹی سی بالکل عام سمجھ آنے والی دلیل ہے کہ کیا موت کا فرشتہ موت پر مقرر نہیں ہے روح قبض کرنے پر سب کا ہی ہے قرآن کہتا کل یہ تب وقفہ تم مالا کل ماؤد اللہ جی بفلا مقرر ہے تو کیا اس کو کبھی کوئی پکارتا ہے کہ تو سی زندگی بڑھا دے یا کم کر دے کوئی نہیں پکارتا کیوں اللہ نے اس کو بھی تو مقرر کیا ان کو پتہ مقرر کیا اختیار نہیں دیا اگر تم سمجھتے کہ بزرگوں کو اللہ نے مقرر کر دیا ہے یہ جھوٹ ہی صحیح چلو مان لیا تو میرے کو غلط فہمی لاحظ ہوئی کہ فلاں بابا کو اللہ نے رزق لوگوں بانٹنے پر مقرر کیا فلا بابا کو لوگوں میں اولاد بانٹنے پر مقرر کیا فلا بابا کو بہرے نکالنے پر مقرر کیا تو پھر کی بھی بابا جو ہے وہ اللہ کا حکم کا بندہ ہے بابا خود نہیں دے سکتا جیسے یہاں تم موت کے فرشتے کو نہیں پکارتے اسے بھی نہ پکارو جیسے یہاں کہتے ہیں اللہ مہلک دے دے زندگی میں اس کا بیٹا تو اسے دیکھ لے وہ بیچارہ سڑک رہا ہے رو رہا ہے بےہوش ہو رہا ہے غم کے ساتھ اور چل پڑا ہے جہاز میں سوار ہے سارے فجدہ سا ریڈ ہوتے ہیں پتا ہے تو نہیںل جب اس نے اگر کب مقرر کر دیا پھر کون ٹال سکے گا موت کے فرشتے کی کیا مجال ہے کہ ایک لمحہ بھی آگے کرے یا سے کرے کوئی موت کے فرشتے کو پکارتا الحمدللہ توحید خالص سے کہتے ہیں کسی سے پوچھ لو بے شک یہ غال اللہ کی پکار لگانے والے ہوں غال اللہ کی نظر و نیاز اور چڑھاوے کرنے والے ہوں کہ بھائی موت کے فرشتے کو کہو گھنٹائٹ دے دے کہ یہ کیا بھیج سکتا ہے یہ تو حکم کے بندے ہیں یہ تو جو اللہ حکم کرتا ہے وہی وہ کرتے یہ تو اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتے تو بزرگوں کو بھی ایسا مان لیتے تو شرک میں تو نہ پڑھتے ایک جھوٹی بات ماننے کا جرم کر لیتے شرک تو نہ کرتے تو اللہ و تعالی نے انسان کے اندر وزیت کی ہے عقل اللہ نے اس شیطان سے جو بڑے دھوکے بات اور یہ آتا ہے نیکی کے رنگ میں اور برباد کراتا ہے نیکیاں اور آدمی یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ تو سنت پر قائم ہے حقیقت وہ سف پر ہوتا ہے اتنے بڑے ڈھوکے سے کوئی بانٹ نہ سکے گا کیا ہم مایوس ہو جائیں نہیں مایوس ہونا حرام ہے لا یہی اصم اللہ رو ہندا ہی ام القم ال کافرو کاخر مایوس ہوا کرتے ہیں تو اللہ نے کیا کیا اللہ نے سب سے پہلے ہماری ارواہ سے وعدہ لیا اللہ تجربی کو ہم سب نے اقرار کیا تو ہمارا رب ہے تو اللہ نے یہ فرمایا کہ قیامت کے دن نہ کہنا کہ ہمیں یہ وعدہ معلوم نہیں تھا یہ ہمارے بڑوں نے شرک کیا ہم ان کے پیچھے چل نکلے ایک یہ ہمارے اندر اس وقت فطرت میں موجود ہے وعدہ ایک وعدہ اللہ پاک نے یہ لیا اور ایک ہمارے اوپر احسان یہ کیا سب کو فطرت پر پیدا کیا اسلام پر ان موجود کوئی بھی پیدا ہونے والا یوں لڈو اللہ فطرت اسلام وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا پھر ماں باپ یہ ہوگی یہ بھی ہمارے اندر موجود ہے جس طرح ایک پرندے کے اندر اللہ تعالیٰ نے فطرت موجود کر رکھی ہے آپ جنگل سے لے آئے وہ لما کہتے صرف پرندوں کا جوڑا وہ جوڑا لے آئے اس نے اپنے ماں باپ کو نہیں دیکھا مگر اس کے بعد وہ گھونسلہ بھی اسی طرح بنائیں گے دانا پانی بھی وہی کھائیں گے اڑنے کا انداز بھی وہی ہوگا یہ فطرت ہے یہ فطرت ہے جو وزیت کی گئی ہے طبیعت اسی طرح ہمارے اندر توحید فطرتن ودیت کی گئی جس طرح کے یہ وزیت کیا گیا ہے کہ کوئی شخص گندگی نہیں کھاتا آج تک انسانوں نے گندگی کھائی نہیں گندگی کو صاف کیا اپنے آپ کو پاک کیا اور ہمیشہ ستھری چیزیں کھائی گائے کا پشاد پینے والا آپ کو کوئی ملے گا دودھ پینے والے ملیں گے یہ فطرت ہے بہت ہی اس طرح توحید فطرت ہے اور شلف شاخ پینے کی طرح گندگی ہے اور عدم فطرت ہے گندگی اپنی نکالنے کے بعد کھانے کی طرح ہے انعام یہ چوپائے ہیں چوپایوں سے بھی برتریں گے چوپایوں کا حساب تو کوئی نہ اللہ تعالیٰ نے حساب کتاب تو نہیں لینا ان کا معلوم ہوا کہ توحید کا سمجھنا بڑا آسان ہے اور آسان ہونا چاہیے آج کل جو اصل مسئلہ ہے کیونکہ قرآن اور سنت اس لیے نازل ہوا ہے کہ ہم زندگی کے اندر اللہ رب العزت کی عبادت کے تقاضے پورے کریں کیونکہ ہمیں قیدا ہی اللہ نے اپنی عبادت کے لیے کیا وما خلق نول ان اب عبادت کے تقاضے پورے کرنا اس واقعاتی زندگی میں جس میں آپ اور میں زندہ ہوں یہ ہم پر سب سے بڑا فرق ہے ہم ہر روز سورہ الفاتحہ میں پڑھتے ہیں. اللہ ان کا راستہ چلا دے ان کا آلے اور ان کے راستے سے ہمیں دور رکھ غیر مقبوب علیہ و آمین جن پر تو حضرناک ہوا اور جو گمراہ ہوئے بس اس کے بعد ہم فائرنگ ہو گئے اس کے بعد سب سے بڑی ذمہ داری اس نمازی پر یہ ہے کہ ان انتا علیہ کا راستہ جو لوگ آج چل رہے ہیں انہیں پہچانے اور ان کا دوست بن جائے ان کا جتھا بن جائے ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے ان کے ساتھ اپنا دکھ سکھ مشترک کر دے ہس بندہ ہے وہ اللہ کی جمال اس کا ایک ہو جائے اور آج اس کی پہچان قرآن سے حاصل کرے اور جب پڑھتا ہے تو ان کے راستے سے دور کر لینا جن پر تو غزل ہوا گمراہ ہوئے بس ختم ہو گیا تفسیر معلوم ہو گئی غزرناک کن پر ہوا تھا یہ جی یہود ایک منٹ میں ہر طالب علم آپ نے سے کہے گا یہود اور گمراہ کون ہوئے تھے نہ ختم ہو گئی تفصیل نہیں اس کی عملی تفسیر یہ ہے کہ آج یہود کا راستہ کون چل رہی آج نسارا کے اس بھٹکے ہوئے راستے پر کون ہے آج ان سے دور ہونا ہے ہم نے پھر اللہ ہمیں دور کرے گا اللہ اس قوم کی مدد کرتا ان اللہ لا یغیر ما یغیروا اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت کو خود نہ بدلے ہم کوشش کریں گے اس راستے میں مالک فرماتا ہے کہ تم چل کر آتے ہو میں دوڑ کر آتا ہوں اتنا مہربان ہم کوشش کریں ان دونوں باتوں کی کہ جن پر اللہ نے انعام کیا انبیاء صلاحہ صدیقی شہداء ان کا راستہ کیا ہے ان کے راستے کے خرد و خال ہمیں معلوم ہونے چاہیے دن رات اس کی تربیت ہونی چاہیے ہم اپنے لوگ پلک علم کو درست کرتے رہیں اور ہر وقت اپنے راستے کو درست کرتے ہیں سیدھا کرواتے ہیں مستری سے جا کر گاڑی چیک کرواتے اپنے ایمان کی گاڑی چیک کرتے ہیں کہ اسپیرنگ ٹھیک ہے بریکیں ٹھیک ہیں راستہ ٹھیک ہے یہی منزل تو جا رہا ہے اب ہم یہاں آ رہے تھے سب سے پہلی ہماری ضرورت یہ تھی کہ ہم غلط سڑک نہ مر جائیں اگر ہم غلط سڑک پر مور کاٹ لیتے تو آج آپ کے اندر ہم بیٹھ نہ سکتے کیونکہ وقت بالکل کلیب تھا سیدھے راستے پر آنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اپنے کمال فضل سے ہمیں ہدف پر پہنچا دیا تو ہمارا فرض ہے کہ وہ جو جن پر اللہ نے انعام کیا ان کا راستہ ہر اپنے واقعے کے نقطۂ نظر سے کیونکہ سب سے مشکل تطبیق ہے قانون تو سب کو معلوم ہے قرآن و سمت کے تطبیق ان قانونوں کو منطبق کیسے کرنا ہے ان قانونوں کا استعمال کیا ہے عمل میں زبان کے اعتبار سے عمل کے اعتبار سے زندگی کے گزارنے کے رابطے اختیار کرنے کے اعتبار سے اور وہ جن پر اللہ خبرناک ہوا جو گمراہ ہوئے ان کی پہچان بھی اتنی زیادہ ضروری ہے کیا اس ڈاکٹر کو کوئی ڈاکٹر کہے گا جو دل کا ماہر لکھ کر بیٹھ جائے اور پتہ ہو کہ بس یہ صرف صحت مند دل کے وظایت جانتا ہے یہ ڈاکٹر بیمار دلوں کو نہیں دیکھتا وہ کہتا ہے ہمیں تو جناب بیماروں سے کوئی کام نہیں ہو تو صحت مند لوگوں کو سرٹیفکیٹ دیتے اور دل کے اتنے زبردست اس کے پاس علوم ہیں کہ اس نے بڑی بڑی ڈگری دے رکھیے کہ دل انسان کا کس ساخت کا ہے اور اس کی کارکردگی اور وظایت کیسے یہ ڈاکٹر کوئی ایک مریض کے پاس نہیں جائے گا سب سے ماہر ڈاکٹر کون ہے جو دل کو بھی جانتا ہے دل کے امراض کو بھی جانتا ہے سب سے ماہر موحد ، وہ ہے سب سے زیادہ اللہ کے یہاں اونچے درجے والا ایمان والا شخص وہ جو بائی مانی کو پہچانتا ہے سب سے بڑا معاشر ہوا جو شرف کو پہچانتا ہے سب سے بڑا مسلم ہوا جو قفر کو پہچانتا ہے سب سے بڑا سنت پر عمل کرنے والا وہ بدر کو پہچانتا ہے تو دونوں کی پہچان ہونا لازمی ہے اسی کے ذمن میں آج کے حالات کے حوالے سے بات کو مختصر کرتے ہوئے جو حالات ہو رہے ملک کے اندر اب تو کھل کر ہمارے باڈروں پر مسلمانوں پر بمباری کی جا رہی ہے اور دن اور رات انہیں رمضان کے اندر روزے رکھتے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے قرآن کی تلاوت میں مصروف بوڑھے بچے اور کسی کا لحاظ کیے بغیر ہر روز لاشیں اٹھ رہی ہیں اور کفر ہمارا منہ چرا رہا ہے کہ تم مزے سے بیٹھے ہو ہم تمہارے مسلمان بھائی بہنوں کے ساتھ دیکھو کیا کر رہے ہیں ان حالات کے حوالے سے ہمیں سب سے پہلے یہ بات سمجھ آنی چاہیے کہ ہمارے حکمران کون ہے اور حکومت کا نظام کیا ہے کیونکہ حکومت کا نظام جو ہے اس کی پیروی کرنے سے کوئی شخص بچ نہیں سکتا حکومت کا نظام اہل اقتدار کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور اس کی پیروی کرنا یہ میری اور آپ کی مجبوری ہے ہم سب جو ہے چھوٹے چھوٹے یونٹس ہیں ہم سے مل کر پورا یہ نظام بن رہا ہے اگر میں یہ کہوں کہ میں کبھی بھی اس کی پیروی نہیں کرتا تو یہ جھوٹ ہے اب خوشی سے میں کبھی بھی اس کی پیروی کروں ان قانونوں میں جو قرآن و سنت کے خلاف ہے اگر میں قرآن و سنت کے موافق قانونوں میں پیروی کرتا ہوں کہ ہم بائیں ہاتھ گاڑی چلا کر آئے تو یہ اسلام کا تقاضا ہے اس لیے کہ جان و مال کا تحفظ ہے اس میں یہ ان کے قانون کی نامتی قانون کی پیروی کرنے کی وجہ سے ہم نے نہیں کیا یہ اس لیے کہ یہ قانون قرآن و سنت کے مطابق ہے اور اگر ان کا قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون ہے اس کی پیروی ہم خوشی سے کرتے ہیں تو پھر ہم ان کے ساتھ ہیں کیونکہ اللہ تعالی نے ہمیں ایک دین دیا اسلام اور اس نے ہمیں زندگی کے تمام طریقے دے دیے گزارنے کے اب جو نظام اسلام قائم ہو اگر اسلامی حکومت جیسے قائم تھی اور ان لوگوں نے اکھاڑ کر اس کی جگہ دوسرے اپنے قوانین اور اپنے زا دیتے اور اپنا نظام جاری کیا تو بتائیں نظام اسلامی کی پیروی کرنے والا اللہ کی عبادت کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے جو حاکم ذاتی کو سزا دیتا ہے وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے لوگ اس سزا پر حاضر ہوتے ہیں گواہ ہوتے ہیں سب اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں جو حاکم زکوات کا کٹھا کرواتا ہے مال وہ اللہ کی عبادت کرنے والا ہے جتنے زکوات ادا کرتے ہیں وہ سب اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں اور جو حاکم زنا کی سزا اپنی عقل سے اور اپنے بڑوں کی عقل سے جو یہود نسارہ ہے مقرر کرتا ہے اور اس کا ایک قانون بناتا ہے وہ اس کے مطابق سزا دے کر کیا کر رہا ہے وہ غیر اللہ کی عبادت کر رہا ہے شطان کی عبادت کر رہا ہے کیونکہ اس نے اللہ کی عبادت کا راستہ بند کر دیا دونوں تو ہی ہو سکتے کہ ایک مرد اور عورت کو جو شادی شدہ انہوں نے بدکاری کی ہے انہیں سمسار کر کے مار بھی دو اور جو پاکستان کے قانون میں سزا مقرر ہو وہ بھی دو دونوں کو نہیں دی جا سکتی بھائی ایک کا چلے گا ایک کا ٹالنا پڑے گا مالک کا ٹل گیا تیرا چل گیا وہی ہے نا کھیتی میں مقرر کرتے ہیں حاضر ع یہ اللہ کا حصہ ہو گیا وہ نہ یہ ہمارے شریکوں کا جب اللہ اور شریک دونوں مقابلے ہو جاتے ہیں پھر اللہ کا حصہ شریکوں کو چلا جاتا ہے شریکوں کا نہیں جاتا اب جب انکم ٹیکس اکٹھا کرتا ہے تو زکاط تو نہیں گی کر سکتا وہ تو ایک علیحدہ نظام ہے مالک کا نازم کیا ہوا اب انکم ٹیکس اکٹھا کرے گا لٹا لٹا کر لوگوں سے لے گا جیلوں میں ڈالے گا مارے گا سب کچھ کرے گا یہ اللہ کی عبادت تو نہیں کہ لا سکتا جب زکوت ہی کرتا ہے حکومت چلانے کے لیے اور ایک ایک پیسے پر حساب لیتا ہے حتیٰ کہ ابو بکر صدیق کیا تھا جو بدماشی سے زکات بند کرے گا ایک بھیڑ ایک بھیڑ کا بچہ جو زکوت میں واجب الدا تھا بخاری اور مسلم کی روایتیں اگر ایک بھیڑ کا بچہ ابو بکر صدیق کی گورنمنٹ کو نہیں دے گا ابو بکر صدیق اعلان جہاد کرے گا اس اولر رضی اللہ تعالی نے ان کے مردوں کو غلام بنایا ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنایا اور ان کے مال کو مال و غریبت قرار دیا کیوں مشرق جیسا سلوک کیا یہ اسلام کے نظام کے سامنے بدماش بن کے ڈٹ گئے تھے ان کی یہی سزا یہ متدین تھے تو معلوم ہوا کہ جو بھی نظام کوئی بھی حاکم لائے گا جو اللہ کے نظام کی جگہ ہو اور اللہ کے نظام کا الٹ اور مخالف ہو تو پھر ایک کی چلے گی ایک میان میں دو تلواریں گسے کو میان پھٹ جائے گا ایک ملک میں ایک کی چلے گی تو پھر اللہ اکبر تو نہ کہا گیا پھر تو یہ دوسرا اکبر کہا گیا جس کی چل رہی ہے اور اللہ کی اس کے مقابلے میں نہیں چلتی کوئی عورت بڑی معشجہ ہو جاتی ہے توہرست کو اختیار کر لیتی ہے اور گھر میں جاتی ہے تو حامدہ بڑا شیخ بڑا چودھری بڑا سردار بڑی قوتوں والا بڑا زبردست شرک میں ڈٹ کر شرک کرنے والا وہ کہتا چلا گیا چلی جاتے وہاں کے پاس تو میرے لائق نہیں رہی وہ یوں تو کہتا ہے مگر جب یہ اشتدار بٹن کے بعد شادی کر لے گی بغیر تلاش کے وہ کورٹ میں جائے گا کہ یہ تو میری بیوی ہے اس کو کیا سزا ملے گی جانیہ کی اللہ اسے کیا دیتا ہے سزا اللہ سزا دیتا ہے نہیں اللہ اسے انعام دیتا ہے اس نے توبہ کی اس نے توبہ کرنے کے بعد بچے چھوڑے اس نے بڑا شاندار محل جیسا گھر چھوڑا اس نے خامد چھوڑا اس نے کمزور سے بورے سے مزدور نما ایک توحیدی سے شادی کر لی اپنی عزت بچانے کے لیے یہ عورت سے اس قابل ہے کہ ہم اپنی عورتوں کو بھیجیں یا جا کر اس کی زیارت کر کے آؤ تمہیں بھی پتا چلے ایمان اسلام کی قیمت کس طرح ادا کی جاتی ہے اسے یہ عدالت نامیا کی کیونکہ اس کے پاس طلاق کا کوئی کاغذ نہیں ہے جبکہ رب ضلع والے اکرام کی کتاب کے مطابق تو یہ اس پر حرام ہو چکی اور اس کے لیے قطر اسے ہاتھ لگانا بھی جائز نہیں تھا یہ اللہ کی کتاب فیصلہ کرتی ہے اور ملک کی کتاب کیا فیصلہ کرتی ہے کہ یہ زانیہ اور مرد بھی زانیہ دونوں جیل میں جائیں گے کیا اب بھی آپ کو کوئی شک ہے کہ نظام اللہ رب العزت کا چلانا دنیا کے اندر یہ عبادت نہیں ہے اللہ کی یہ اللہ کی سب سے بڑھ عبادت ہے خلافت اسی کا نام ہے کہ سب مل کر اللہ کے حوالے کر دیں اپنے آپ کو اور تمام چھوٹے بڑے معاملات میں فیصلے خود پکار کر کہ ہر عدالت میں ہونے والا فیصلہ یہ پکار کر کہے اللہ, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پورا ملک آواز لگائے کہ ان کی خارجہ پالیسی ان کی جنگ اور صلح ان کا تعلیم کا نظام ان کی معیشت ان کی معاش ان کی تہذیب ان کی ثقافت ان کی عبادات ان کا لین دین ان کا نکاح و طلاق سب کچھ تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کسی ایک بڑے کو بڑا مان چکے جو سب سے بڑا اس سے بڑا کوئی تب توحید پوری ہوتی ہے تو جب توحید نہیں ہے تو ہمارا خریدہ کیا ہے ہم آرام سے بیٹھ رہے ہیں ہم اول تو اس بات کے بارے میں شعور پیدا کریں شعور کے بعد ہی عمل ہے ارادہ ہے اور ارادے کے بعد عمل ہے اور پھر یہ یقین کر لیں کہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہونا ہے وہ دنیا آسمان زمین بننے سے پچاس ہزار سال پہلے لکھا جا چکا قلم کچھ ہو گئے وہ ہو کر رہے گا اس لیے ڈرنے کی بھی کوئی بات نہیں کس ان کسی صورت بھی ڈرنے کی بات نہیں ہمارے امام ابن تحبی عرح اللہ ان کے وقتوں میں سب سے پہلے ضرور ہوا اس بدا کے کا اس کفر کا کہ لوگوں نے کلمہ بھی پڑھا قطار میں اور کلمہ پڑھنے کے بعد انہوں نے نظام حکومت اپنے بابا کا رکھا چنگیز خان ہاں کا جو اس نے یاسا بنایا تھا جیسے آج مختلف قسم کے آئین بنتے ہیں اس کا آئین یاسا تھا اس کے مطابق مختلف فیصلے کیے جاتے تھے اس میں اسلام کو بھی اس نے شامل کیا یہودیت کو نفرانیت کو سب کو ملا کر ایک ملفق اختیار کیا اور اس کے ساتھ فیصلے ہونے لگے امام ابن تیمیہ نے ان لوگوں کو کلمہ پڑھنے کے باوجود نماز روزے کے باوجود آزانے دینے کے باوجود حج کرنے کے باوجود انہیں کفار قرار دیا اور یہاں تک کہا کہ اگر تم ابن کثیر نقل کرتے ابن تیمیہ کا قول کہ اگر تم مجھے ابن تیمیہ کو تاطار کی فوج میں دیکھو کہ مسلمانوں کے مقابلے میں تاطار کی فوج میں ہے اور میرے سر پر, پر قرآن رکھا ہوا ہے سب تنونی مجھے ازن دینیا کو قتل کر دینا ہمارے علما عبدالسلام رستمی غلام اللہ رحمتی اس کے بعد حمید اللہ پشاوری اور پھر عبدالعزیز نولستانی حبض محب اللہ یہ سارے علماء نے جس وقت ثبوت افغانستان ہوا امریکہ آیا ہے اور پاکستان کے حکم نے کہا پہلے پاکستان اور پھر اسلام اس وقت اس نے پاکستان میں انہیں موقع دیا ہے کہ آؤ اور آ کر مسلمانوں کے ساتھ جو کرنا چاہتے ہو کرو بلکہ جتنے مجاہدین شروع میں پکڑ کر حوالے کیے وہ پاکستانی فوجی کا کارنامہ ان حالات میں ہمارے اولا نے یہ حق ادا کیا جو اولا مار کیا کرتے انہوں نے فتوا صادر کیا وہ فتویٰ جہاں تک میں نے سب سے پہلے پڑھا وزوا اخبار میں پڑھا وہ فتویٰ یہ تھا کہ جو کوئی بھی امریکہ کی حمایت مسلمانوں کے مقابلے میں کرے گا وہ کفر پر ہے اسلام پر نہیں آیات کے ساتھ اس فصلے کو مدلل کیا اور پوری طرح سمجھانے کے بعد یہ کہا کہ وہ شخص جو مسلمانوں کی حمایت میں کسی سپاہی تھانے دار اور فوجی کی گولی سے مرے گا اس کی موت شہادت کی موت جبکہ ان کی موت کفر پر ہے جو امریکہ کی حمایت میں مرے گے اس کے بعد کون سی قطر باقی رہ گئی اللہ پاک نے ہاتھ پہنچا دیا فطرت کی پکار جس کے اندر موجود تھی اور ابھی دیا بجھا نہیں تھا اس کے دئے کو تیل مل گیا اور چاہیے کہ اس کی بتی اتنا الاؤ پیدا کرے کہ اپنے ارد گرد کو روشن کر دے اور جس کا فطرت کا دیا ہی ڈب چکا ہو اللہ نہ کرے اللہ کبھی بھی ہمیں ان میں نہ کرے آبد تو پھر اس پر تو رونا ہے ہی تو یہ سارے کے سارے حالات واقعات اب کھل کر بتا رہے ہیں کف مسلمانوں پر اور اسلام پر چڑھ دوڑا اور یہ امریکہ پیچھے نہ ہٹے گا ورنہ یہ سب کا پیچھے ہٹ چکا ہوتا یہ گورے لوگ اپنی لاچیں اٹھانے کے لیے یہاں نہیں آتے یہ تو زندگی کے بڑے حریص ہیں ان کی ہر روز لاشیں پھر بھی یہ پیچھے نہیں جاتے یہ مذہبی جذبے سے آئے یہ سلیبی جنگ اگر یہ شلیبی جنگ نہ ہوتی تو یہ مرنے کو کبھی پسند نہیں کرتے بیسوں مواقع آئے تھے سلا کر کے یہ پیچھے ہٹ جاتے یہ پیچھے نہیں ہٹ رہے ہر روز جانے دے رہے اور اب تو عراق سے فارغ ہو کر شدھ تھک کی توجہ پاکستان کی طرف ہے ان حالات میں پاکستانیوں پر اللہ کی طرف سے بہت بڑا فریضہ عائد ہوتا ہے اس دین کو سمجھ کر اس پر کھڑے ہو جانے کا باعث بے سمجھی سے نہیں میں ایک مثال دیتا ہوں کسی دی کی تزلیل مقصود نہیں کہ اب جتنی بڑی قربانی اسلام آباد میں لال مسجد والوں نے لڑکوں نے اور لڑکیوں نے دی ہے وہ ہمیشہ تاریخ میں ایک سنہری باپ کے طور پر موجود رہے گی اور اللہ ان میں سے جو معاشدین تھے اکثر انشاءاللہ شاء ایسے ہی تھے اللہ انہیں الفردوس میں جگہ دے عام اور اگر ان میں سے بھی کسی کے اندر شرکی عقیدہ باقی تھا کھلا کھلا شرکی عقیدہ تو وہ اس قربانی کے بعد بھی بخشا نہیں جائے گا کیونکہ اللہ نے توحید کو شرط قرار دیا ہے جنت میں توحید کے بغیر آدمی نہیں جا سکتا یہ وضو ہے اس وضو کے بغیر کوئی دماغ قبول نہیں ہوتا تو اس کا حال یہ ہے ان علماء کا ابھی سمجھے نہیں ہے کہ مسجد لال کی کمیٹی جو ہے وہ کہتی ہے کہ اگر گورنمنٹ ہمارے جامعہ فریدیا کو کھول دے اور یہ جو ہے حفظہ مدرسہ اس کو بھی جاری کر دے عبد العزیز صاحب کو چھوڑ دے تو ہم اعلان کرتے زرداری کی حمایت کا یہ تین کی سمجھ ہے اب یہ فرق بند نظرداری وا مشرف کیا فرق ہے ان دونوں میں دونوں تعاون ہے عجیب ہے کہ جب اتنی بڑی قربانی نوجوان دیتے ہیں ان, ان کے پاس جو را مٹیریل ہے خام مال ہے وہ اتنا خالص ہے اتنا خالص ہے کہ نوجوان تڑی پر رکھے ہوئے اپنی خوبصورت جانوں کو ایک پر کی قیمت بھی نہیں دیتے جنت کے مقابلے میں مگر افسوس ہے کہ یہ چلانے والے سمجھ میں اس قدر انٹے ہو گئے ہیں کہ یہ باتیں عجیب باتیں ہیں یہ آدمی کو پریشان کر کے رکھ دیتی ہیں اور پھر آدمی کہتا ہے کہ واقعی میدان دعوت میں کام ضرور ہونا چاہیے اور یہ میدان بانچ پڑا ہے لوگ بغیر سمجھ کے اللہ کے ساتھ محبت اور جذباتی لگاؤ کی وجہ سے جہاد کر رہے ہیں ان کتاب کرنے والوں کو میں سب سے پیارا سمجھتا ہوں امت کا سب سے قیمتی فرمایا مگر بے سمجھی کی وجہ سے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کسی کا کتاب جو اللہ کے رابطے میں سمجھتا ہے وہ بھی ضائع ہو جائے تو اس سے بڑا نقصان کیا ہے بھائیوں سمجھ کے ساتھ جڑ جائیے آخری بات یہی ہے کہ اللہ انہی سے قبول کرتا ہے جو سوچ سمجھ کر اس کی عبادت کرتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہی راستہ دے کر گئے ہیں اللہ مجھے اور آپ کو سوچ سمجھ کر توحید خالص پر قائم فرما دے آمین, آمین اور ہماری موت اس حال پر ہو کہ دنیا دائیں بائیں کچھ بھی ہو ہم توحید سے ایک لمحہ کے لیے بھی ان نہ کریں آمین, آمین اللہ انی ارجو رحمتک فلاں کل نیلا نفسی تر فتح ایک آنکھ جبن کے برابر بھی مجھے میرے نفس سے سپرد نہ کر اور اللہ فری اللہ مجھے معاف کر دی